الحمد لله والصلاة والسلام خصوص محمد وعلى آله وصحبه اما باد فق اللہ تبارک و في صورت ذخر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 وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب متنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال عز وجل كما ورد في آخر صورة الفجر بل هو قرآن مجيد في لاح محفوظ صدق الله العزيز فبشحري صدري ويسرري أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي اللہ ربنا بنا رشدنا وا من شرور انفسنا اللہ ارنا الحق حقا ورز نت با الباطل باطلا با فلم ورژ ارحمنا نا بہ واجعله لنا اماما ونورا عظیم ورحما جا لا امامم و وعلمنا و حدم ور زکنا تلاوت ہو آنا لوانا نہار وجہ ہو جٹیں یار ابل عالمین آج شعبان معظم کی اٹھائیسویں شب ہے اور ہم ماہ رمضان مبارک کے دوران نماز تراوی کے ساتھ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 اب اسے پندرہ برس سے زائد ہو چکے ہیں الحمد کہ اس کا چرچا اب وسیع و عریض پیمانے پر ہو چکا ہے نہ صرف اندرون ملک بیرون ملک بھی اس دوران میں خود میں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کم سے کم چھے مرتبہ دورہ ترجمہ قرآن کی تکویل کی سعادت حاصل کی ہے دو مرتبہ اس سے قبل کراچی میں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 اس لیے کہ اس کے بعد مشرقین عرب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں تہ تیغ کر دیا جائے گا فید اشر الحرم فخر المشرقین ہے سو وید جب یہ محرک ختم ہو جائے تو ایک مشرقین کا قتل عام دا. اس کی وضاحت پھر جب سورہ توبہ ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہوگی اس وقت یقین ذہن میں پولیس کا آئیں گے لیکن اس وقت اس ضمن میں تفصیلی بحث کا موقع نہیں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 کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے لیکن اب اسی تل کے اوٹ میں پہاڑ والا مسئلہ ہے ٹپ آف آئس برگ اس کے نیچے وہ کتنا بڑا پودا ہوتا ہے کلام جو ہے اللہ تعالی کی صفت ہے اور یہ بڑا مسئلہ گہرا ہے اور ان کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ذات باری تالا اور اس کی صفات کے مابین کیا ربط و تعلق ہے آیا صفات ذات کا جز ہے جزء لا انفق ہے حصہ ہے یا کچھ زائد بر ذات جس کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا آئے ذات یہ ہمارے علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے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 اور سورہ حشر کی آئت میں تو یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا وہ عظمت کما ہی جیسے کہ وہ فی الواقع ہے اور جس کا کہ گویا کے پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے لیکن ایک تمسیل کے پیرائے میں سمجھایا لو انزلنا نہ ہاضل قرآن جبل لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں تدبر کریں سمجھیں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 دن رات اس موقع پر جو مخاطبہ الہی مکاتمہ الہی سے مشرف ہوئے حضرت موسا علیہ السلام تو ان کی آتش شوق بڑھتی اور انہوں نے بڑی درت کر کے یہ درخواست کر دی رب ار نی انضر الوردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما مجھے موقع عنایت فرما میں تجھے دیکھ سکوں یہ ان کی وہ آتش شوق کا مسئلہ ہے لیکن جواب کیا ملا لنگ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ولاقبلانی لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کو بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے البتہ اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ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 جبکہ وہ تجلی براہ راست بھی نہیں ہے بل واسطہ ہے مشاہدہ جو کر رہے حضرت ابوسا وہ بل واسطہ ہے تجلی پہاڑ پر ہے لیکن یہ کہ اس کا بھی بل واسطہ اس کا جو ہوا ہے اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت ابوسا علیہ السلام پر کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر کے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تجلی ذات باری تھی جس نے کوہ ٹور کو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 وطل قدمسال البز بحال سے لال رہے تفق اس حقیقت کو اس دور میں میں اپنے مطالعے کی محدودیت کا اعتراف کرتے ہوئے ایسا کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جس قدر پر انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے اسی کیفیت کو وہ شاید اس کی کوئی مثال نہ مل سکے فاسٹ بوئم آنکھ دردل مزمرس کتابیں نیسٹ چیزیں دیگر از میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے فاٹ وتے دس دن مس برس یہ کتابیں نیست اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا یہ کچھ اور شہر چیزیں دیگر از اب وہ چیزیں دیگر کیا ہے وہی جو میں نے عرض کیا ذات باری تعلقہ اور کلام کا سفت باری تعلیٰ ہونا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 تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا اس کی دانش کا اس کے مطالعے کا حدود اربا کیا ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا سمجھ میں جائے گی بات اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متکلن کی پوری شخصیت کی عکاسی کر رہا ہوتا تات بازی راگ پایا چند جملے کسی نے کہا پتا چل گیا کہ یہ کس سطح کے آدمی ہے علمی اعتبار سے معلوماتی اعتبار سے تہذیبی اعتبار سے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 اتنا ظاہر کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی شہر نہیں اور اتنا باطن کہ اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی شہ نہیں اسی لیے حضور سے جو منقول ہے الفاظ کہ پروردگار انت انتظاہر ہو فل سا فوکا کا شہری ہو وہ فلیس بات ہو کا شہری یہی کیفیت کو کی ہے مثل حق پنہا ہم پیداستو پنہا بھی ہے ظاہر بھی جیسے ذات باری تعالی اور جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو آیت کسی کے شروع میں آئی الحسک پنہاؤ ہم پیداستو زندہ ہو گویاستو یہ قرآن جو ہے اللہ تعالی کی صفات کا ایک عکس اپنے اندر رکھتا ہے اس سے ذرا آگے چلیے کلام کے بارے میں اب کلام الہی ظاہر بات ہے کہ صفت ہے اور صفت قدیم ہے اللہ کی صفات حادث نہیں ہیں اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے. اور اس کا اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے. اور یہ جو کلام الہی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری زبان کے حروف و اسوات ہیں کلام الہی تو ان سے منزہ ہے وہ برہ ہے ماورہ ہے آلہ ہے ارفا ہے